چاہے تو نہیں ہوں تجھے چاہے تو میں ہوں تو نہ چاہے تو نہیں ہوں چاہے تو میں ہوں میری اوقات ہی کیا ہے پرے کام نے میری ہستی کی ضمانت دی تھی تیرے غم نے میری ہستی کی زمانت دی تھی تیرا غم اپنے تعلق کو نبھائے تو میں ہوں आ, आ, आ, आ, आ, تیرے غم نے میری ہستی کی زمانت دی تھی اللہ सुबान। تیرا غم اپنے تعلق کو نبھائے تو میں ہوں دل نے کب شی... شی... شیوائے دریوزہ گری ترک کیا دل نے کب شیوائے دریوز گری ترک تر کیا, کیا؟ تیرے در پر نہ ہوا میں سر راہے تو میں ہوں آہا, ہے ہے دل نے دریوزا گری تر کیا تیرے در, वा, در वा, پر نہ ہوا میں سر راہے تمہیں ہوں تو نہ مانے گا مگر خلبت دل میں تیری تانے گا مگر خلوت دل میں تیری یار اکثر نہ سہی گاہ بگاہ تو میں ہوں کیا بات ہے تو نہ مانیں گا مگر خلوت دل میں تیری یار اکثر نہ سہی گاہ بگاہ تو میں ہوں پھیف اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے پھیف اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے وقت اگر کل بھی سخن میرے سرا تو میں ہوں با با با سبان اللہ سبان وقت اگر کل بھی اچھا میرے خراہے تو میں ہوں اور کیا چاہیے اس و فقیری میں فراز صاحب خرکو پیبند کلا ہے تو میں ہوں با با با با با